فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَّنَا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ پس مسلمانوں جب میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ان کی گردنوں پر ضربیں لگاؤ یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو باقی ماندہ کو اچھی طرح باندھو اس کے بعد انہیں یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ جنگ بند ہو جائے یہ اللہ کا حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان پر غالب آ جاتا لیکن وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اللہ ان کے نیک اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا گزشتہ آیتوں میں مشرقین کی ایک مجرمانہ صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں ان کے اس فعل شنی پر اللہ تعالی نے یہ حکم مرتب کیا کہ مسلمانوں جب میدان جنگ میں تمہاری مٹ ان سے ہو تو ان کی گردنوں پر کاری ضربیں لگاؤ یعنی ان میں سے جو لوگ تمہاری تلواروں کی زد میں آ جائیں انہیں ٹھکانے لگاؤ اور جب دیکھو کہ تمہارا غلبہ یقینی ہو گیا ہے اور دشمن کے باقی افراد شکست خوردہ ہو کر تمہارے قیدی ہو گئے ہیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں خوب اچھی طرح باندھ دو تاکہ دھوکہ دے کر کہیں تمہیں قتل نہ کرنے لگیں یا بھاگ نہ جائیں اور ان قیدیوں کو یا تو ان پر احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ آزاد کر دو اس لیے کہ اب ان کے غرور کا نشہ ٹوٹ چکا ہے یا فدیہ اور معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دو وہ معاوضہ یا تو مال ہو یا دشمن کے پاس موجود کوئی مسلمان قیدی جسے وہ مسلمانوں کے پاس موجود کسی کافر قیدی کے بدلے آزاد کر دیں اور یہ کیفیت اس وقت تک باقی رہے جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے اور مشرقین یا تو اسلام قبول کر لیں یا شکست مان کر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت البقرہ آیت 193 میں فرمایا ہے وقاتل فتن تو دین و ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے علماء صلف کے درمیان اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ محکم ہے یا منسوخ یعنی اس میں بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر دشمن کے قیدیوں کو چھوڑ دینے کا جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ باقی ہے یا منسوخ ہو گیا اور بت پرست قیدیوں کو بہرحال قتل کر دینا ہے نمبر ایک ابن عباس قطعہ زحاق اور سدی کہتے ہیں کہ اس آیت میں بیان کردہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور صورت الطوبہ کی آیت پانچ فخت المشرقین حیث وجت تمہ مشرقین کو جہاں پاؤ قتل کر دو کے مطابق اب ہر مشرق جنگی قیدی کو قتل کر دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے سوائے بچوں عورتوں اور ان لوگوں کے جن سے جزیہ لینے کی بات طے ہو گئی ہو نمبر دو اور ابن عمر عطا حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز کی رائے ہے کہ یہ آیت سر توبہ کی آیت پانچ فقط المشرقی نئی سجت کے لیے ناسخ ہے اور اب مشرق جنگی قیدی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر اسے آزاد کر دینا ہے نمبر تین اور ابن جریر شوکانی اور صاحب محاسن التنزیل کی رائے ہے کہ یہ آیت محکم ہے یعنی اس کا حکم باقی ہے اور قیدیوں کا معاملہ حاکم وقت کے سپرد ہوگا اگر اس کی نظر میں ان میں سے بعض کو قتل کر دینا ہی بہتر ہوگا تو وہ انہیں قتل کر دے گا اور اگر چاہے گا تو بلا فدیہ یا فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دے گا یا انہیں غلام بنا لیا جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے یا جزیہ لگا کر انہیں بطور ذمّ اسلامی سلطنت میں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی جنگی قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی فیصلے اسی رائے کی تائید کرتے ہیں ام کرام مالک شافئی سوری اوزائی اور ابو عبید وغیرہ کا یہی قول ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کردہ حکم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کافروں کے بارے میں اللہ کا یہی حکم ہے نیز فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو مسلمانوں کو کافروں پر بغیر جنگ کیے ہی فتح و نصرت دے دیتا یعنی انہیں کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ مومنوں کو ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو کہ کون اس کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور صبر و ثبات قدمی کا اظہار کر کے اجر جزیل اور ثواب عظیم کا حقدار بنتا ہے اور تاکہ اللہ مومنوں کے ہاتھوں کافروں کو سزا دے نیز فرمایا کہ جب لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے انہیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دیتا ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہے ان کے تمام امور و احوال کو ٹھیک کر دیتا ہے اور بالآخر انہیں اس جنت میں پہنچا دیتا ہے جس کی نعمتوں کی تفصیلات اور وہاں کے منازل و مقامات کے اوصاف اس نے قرآن کی بہت سی آیتوں میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس طرح بیان کر دیے ہیں کہ اہل جنت وہاں پہنچتے ہی از خود اپنی اپنی جگہوں کو پہچان لیں گے امام بخاری نے کتاب الرقاق باب القصہ سے یوم القیامہ میں ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اہل جنت اپنی منزلوں تک اپنے دنیاوی گھروں سے بھی زیادہ جلدی اور آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے